نمبر تیس یہودیوں کے غلط دعوے کی تردید انجابر نضی اللّہ انہ یا رسول اللہ ان ناضیلفضامت عند رقال کدبت ان اللہ ادا اواد آئیں یاخلوقہ فلم یم نا حضرت جاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم لوگ عزل کرتے تھے تو یہودیوں نے کہا یہ زندہ درگور کرنے کی یہ ایک چھوٹی صورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودیوں نے جھوٹ کہا اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیدا کرنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا